بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ارائیتا اللذی یکذب بالدین بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے فذالک اللذی یدع الیتیم یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وَلَا يَحُضُ عَلَى اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا فویل تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں اللہ دینا جو ریا کاری کرتے ہیں وم نون اور برتنے کی چیزیں آریت نہیں دیتے